ہدایت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جب لڑنے کے لیے دشمن کے سامنے آپ آتے تھے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے تھے بار عہ دل تیری طرف کھنچ رہے ہیں گردنیں تیری طرف اٹھ رہی ہیں آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں قدم حرکت میں آ چکے ہیں اور بدن لاغر پڑ چکے ہیں بار عہا چھپی ہوئی عداوتیں ابھر آئی ہیں اور کینا و انات کی دیگیں جوش کھانے لگی ہیں خداوند عالم ہم تجھ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظروں سے اوجھل ہو جانے اپنے دشمنوں کے بڑھ جانے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ پڑ جانے کا شکوہ کرتے ہیں پروردگار تو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے